بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تبارک الذین اززل القرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا وہ خدا عز جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کریں اللذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک في الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا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 بعید سمعوا لها جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غزب ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غزب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے وَإذا ألقوا منها مكانا اور جب یہ دوزت کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے لا تدعو اليوم تبوراً واحداً تبوراً كثيراً آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو الزیرو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 اتخذ من دونك من اولیاء ولكن ما تعتهم ولكن ما تعتهم واذاهم حتى نس الذکر كانوا بورا وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمیں یہ بات چایا نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے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 اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے اللہ کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ وقدنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ارجو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے اصحاب الجنت يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا و یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکه اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے الم کن یوم اذل الحق للرحمان وكان یوما علی الکافرین عسیر اس دن سچی بات شاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا ہے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا لقد بعد وكان خذولا اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے وقال الرسول يا رب ان قوم اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا وہالی کلی ندی نادو منل مجرمی ربی کہ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَقَاهُ حَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی حارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا فَقُلْنَ ذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی کی۔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 وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثير اور عاد اور سمود اور کوویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا وکلا ضربنا لہ الامثال وکلا تبرنا تذبیرا اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا برسایا گیا تھا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں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 وَسَوْفَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ اگر ہم اپنے مابودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے مَنِ اتَّخَذَ هُو هَوَاهُ تَكُونُ عَلَيْهِ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو ام تحسب ان اکثر ہم او یعقلون انہم الا کل انعام بل ہم اضل سبیلا یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں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 وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء قهورا اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے اگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا تا تاکہ اس سے شہر مردہ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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعْلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو صاحبِ نسب اور صاحبِ قرابت دامادی بنایا اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت اکتا ہے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 اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے ما کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا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 جالی ہے اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا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 وَإِذَا خاطبهم سلاما اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہدانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں لربهم اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور اجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں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 اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متوبا اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بیشک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ والذین لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرام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 والذین يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا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 اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے <سجد> کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تم نے تقزیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی